بسم اندین قدو بدر کے بعد جو اللہ تبارک و تعالی نے عظیم الشان غلب عطا فرمایا الیہ کو اور عہلیہ کو تو مشرقین بھی معروب ہوئے یہود و نصارہ بھی اور منافقین بھی اور ساتھ ساتھ شابۂ کرام علیہ مردوان نے بھی یہ کہا کہ آقا علیہ و سلام جو ہیں سچے نبی ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی مدد فرمائی ہے جب عود کا واقعہ ہوا عود میں بظاہر نقصان ہوا آہل اسلام کا اس نقصان کے بعد یہودی جو ہیں وہ بھی منہ پھٹو گئے اور مکے کے مشرق بھی اور منافق بھی ان کو موقع ہاتھ لگا کہ صحابہ کرام علیہ کو جو آہل ایمان ہیں ان کو ایمان سے پھیرنے کا نعوذ باللہ اللہ کہ کے وہ کہنے لگے تم کہتے تھے کہ یہ نبی ہیں اس لیے رفتارہ نے مدد کی ہے ان کا اگر نبی ہوتے مدد ہوتی رب رفت بار کو تعالیٰ کی ان کی نبی ہونے کی حیثیت سے تو وہاں ہو گئی یہاں پھر کیوں نہیں ہوئی عود میں تمہارے اتنے بندے شہید ہو گئے وہاں ستر بندے ہمارے مارے گئے جن کو تم نبی مان رہے ہو وہ نبی ہیں تعالی نے مدد کی یہاں ستر بندے تمہارے شہید ہو گئے تو اب تو تمہارا نقصان ہوگا نا تو اب پھر بتاؤ تم کیسے نبی مانے پھر تو یعنی ان کا ان کی کوشش یہ تھی اس پروپیگنڈے میں اکیلے مشرقین شامل نہیں تھے مشرقین تھے تھے اور منافق بھی منافق جو در کافر تھے وہ بھی ایمان کو اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے تاکہ جو کمزور ایمان والے ان کو ایمان سے ہٹا دیں جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا کل یہ بیان کیا تھا کہ غزوہ عود کے اندر منافقین نے یہی کہا کہ ہم اس دین کو چھوڑ دیتے ہیں پرانے دین پہ آ جاتے ہیں مشرقین سے سلح کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی اور ان کو ایمان پر استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا اور پروپیگنڈے جو ہے نا ان سے ان کی باتیں سننے سے منع کر دیا رفتار نہیں سمجھ آیا مسئلہ آج بھی یہ یعنی جس طرح اس وقت ہوا چلی تھی بدبودار لوگوں کو ایمان سے ہلانے کے لیے ایمان سے ہٹانے کے لیے کافر کرنے کے لیے آج اس طرح کی ہوائیں ہزار گنا زیادہ زور سے چل رہی نوزال اسلامی عقائد کو لے کر اسلامی معاملات کو لے کر عبادات کو لے کر رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کو لے کر صحابہ کے علیہ کی مقدس ہستیوں کو لے کر ایسے ایسے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں لوگوں کو ایمان سے اسلام سے پھرنے کی باتیں ہو رہی ہیں من ذالک اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاہ فرمایا یہ حکم جو ہے نا یہ مبارک یہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لوگوں نہیں ہے آج کے لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آج کے لوگ بھی اس پر عمل کریں کیا ہے رب تبارک و تعالی کا فرمان یا الذین ایمان والو ان تطیعوا اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے کافروں کی بات مانو گے تو یہ ردو کو مالا کام تو پھر تمہیں مرتد کر دیں گے تمہیں یہ کافر کر دیں گے یہ ردو کو مالا تمہیں تمہاری تمہاری ایڑیوں کے بل لٹا دیں گے یعنی اسلام سے پھر دیں گے تمہیں یہ کافر تو چاہتے ہی ہیں کہ تم مومن نہ رہو یہ ایمان والی دولت ایسی کہ ان کی دولت ہے تمہارے پاس یہ کافر کبھی بھی گوارہ نہیں کر سکتا کہ مومن مومن رہے۔ ہیں جی نعبد اللہ پوری دنیا میں الہاد کی لیبرلزم کی سیکولرزم کی آندھییں چل رہی ہیں لوگوں کو کافر کیا جا رہا ہے نعبد اللہ رب تبارک وتعالیٰ کے وجود کا انکار کیا جا ہے اور لوگوں کو نعبد اللہ سیدھا پوچھتے ہیں ہاں جی رب ہے تو بتائیں پھر کہاں ہمیں بھی دکھائے کہاں ہم کرایہ دینے کو تیار ہیں دکھائیں کہاں رب ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں پوری دنیا کی اندر اور اب تبارک و تعالی نے صرف ایک ہی بات فرمائی بات تم نے ان کی بات نہیں مان لی تو بتائیں جس کی بات ماننی نہ ہو اس کی سننی کیسے جائز ہو سکتی ہے جی تو کمزوری مان والے لوگ جو ہیں نا وہ کہتے ہیں جی سنتے سب کی ہیں مانتے صرف اپنی ہیں میں نے کہا تمہیں اپنی کا پتہ ہے پہلے تمہیں قائد اسلامیہ پر عبور ہے نہیں جی وہ تو میں پتہ نہیں تو پھر کیسے بچ پائے گا کوئی بات جو ہے قرار پکڑ گئی تو بتا پھر کیا بنے گا کوئی شبہ دل میں جگہ پکڑ گیا کرے گا بہت بڑے امام ہیں امام ابن سیرین رحمہ اللہ اتنا بڑا امام تعبیر کا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے تعبیریں پوچھا کرتے تھے امام مالک رضی اللہ امام و حلیف اللہ امام و ریفردی اللہ نے خواب دیکھا کسی بندے کو کہا جا کے ابن سیرین سے تعبیر پوچھ لیکن یہ نہ کہنا کہ ابو حنیفہ نے دیکھا ہے وہ بندہ گیا جا کے اس نے پوچھا تعبیر پوچھی اس کی تعبیر بتا دیں امام کہنے لگے کہ یہ خواب دیکھا کس نے اس نے کوئی بندہ ہے دیکھا اس نے کہا اس سمت میں سوائے ابو حنیفا کے دیکھ نہیں کتنا <م> <عرصان> بڑا امام ہو گیا کتنا بڑا امام ہو گیا امام آم مالک رضی اللہ تعالیٰ زندگی ساری مدینے سے باہر نہیں گئے ایک بار حج کیا تھا انہوں نے اس کے بعد مدینے آئے تو مدینے رہے مدینے سے باہر نہیں گئے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کاش کہ کسی دن میں بھی جاؤں مکے چلو حج کر رہا ہوں لیکن اگر مجھے پتا ہونا کہ میری موت کے کتنے دن باقی ہیں تاکہ میں واپس آ بھی جاؤں یہ نہ راستے میں فوت ہو جاؤں یہ وہیں فوت ہو جاؤں کیونکہ میں چاہتا ہوں مدینے میں فوت ہوں ایک رات خواب میں حضور کا دیدار ہوا تو عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میری عمر کتنی باقی ہے مجھے پتہ چل جائے نا تک کہ میں بھاگ کے حج ہی کراؤں ایک حج کر رہا ہوں رب کے گھر کا دیدار کر رہا ہوں کہیں یہ نہ ہو کہ پتہ نہ عمر کتنی باقی ہے باہر جاؤں تو فوتی ہو جاؤں تو آکل ایسا تو سامنے اس طرح اشارہ کیا پانچ کا تو یہ اٹھے تو بڑے پریشان پڑتے پانچ سال ہے پانچ مہینے ہیں پانچ دن ہیں پانچ گھنٹے ہیں پانچ منٹ کتنی ہیں تو انہوں نے ایک بندہ بھیجا جا کے ان سے پوچھو اس کی تعبیر اس کی تعبیر پوچھو میں بتانا نا میرا وہ گیا جا کے اب میں دیکھا کس نے اس نے کہا مجھے منع کیا گیا ہے کس نے دیکھا ہے اب میں دیکھا تو مالک نے گرمیوں میں اس نے جا کے سامان نکالا گھر کی چھت جناب بچے باہر نکالے فوراً ایک بندہ اور آیا کچھ دنوں بعد کچھ مہینے گزرنے کے بعد کہنے لگا میں نے خواب دیکھا میری چار کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے جہاں تیری چار پہ وہ جگہ خود وہاں نیچے سونا پڑا ہوا اب وہ بندہ حق بکا لوگ جو بیٹھے تھے جی آگ یہاں بھی ہے آگ وہاں بھی ہے اس کا آپ نے گھر گرا دیا اس کو سونا نکال کے دے رہے جا کے وہاں کے کھدائی کی نیچے سونے کی جگ نکل آئی بڑے پیسے ہیرے جواہ رات سونا سونا نکلا اس میں سے بڑے حیران وہ بھی تعبر جی گرمیوں کا موسم تھا تو آپ کو پتہ گرمیوں میں بندے کو کیا ہو ہوتا سے تو میں نے پھر تابیر بھی اس کی کی کہ تجھے تکلیف پہنچنے والی ہے سردیوں میں آگ اچھی لگتی ہے میں نے پھر تعبیر اس کی وہی وہ کی اللہ تعالی نے وہی نکال دی ہے اس کے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہی صاحب مالک نے اور کوئی دیکھ نہیں سکتا اس نے کہا اچھا پھر میں جاتا ہوں پوچھتا ہوں اگر وہ اجازت دے تو بتا دوں تو وہ گئے جا کے امام مالک کو کہا اس نے کہا جی وہ تو ضد کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں بندے کا نام بتاؤ اور وہ بوجھ بھی گئے ہیں کہ وہ آپ ہیں آن آن آن آن وہ سمجھ گئے ہیں کہ وہ آپ ہیں، آپ نہیں دیکھے خواب کسی کو اور دیکھ نہیں سکتے اس سمت میں تو امام ہے کچھ نے کہا کیوں کہ یہ خواب جو ہے نا پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم دیکھ سکتا ہے یہ خواب دنیا کا بڑا عالم دیکھ سکتا ہے اور میرے علم کے مطابق مدینے کے بڑے عالم کے علاوہ یعنی مالک کے علاوہ کوئی بڑا عالم دنیا میں ہے ہی نہیں اس وقت وہی بڑے عالم ہے تو امام مالک ردیٰ اللہ عمل جاؤ جا کے بتا دو انہوں نے کہا جی وہ آ کے بتایا کہ امام مالک یہ کہہ رہے ہیں انہوں کا اس جو نے کہا پانچ کا اشارہ کیا حضور نے پانچ انگلوں سے اس کا مطلب یہ پانچ چیزیں وہ ہیں جن کا علم سوائے رب کے کسی کو نہیں ہے یہ حضور کا فرمانا اندازہ لگا امام مالک کیا سوچ رہے تھے اور آگے سے تعبیر کیا آئی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعبیر ہر بندے سے نہیں پوچھنی چاہیے یہاں کیا ہوتا ہے یہاں جناب ہر بندہ تابیریں بتا رہا ہے کسی کو پتا ہے یا نہیں اور تعبیر پوچھ رہے ہیں اور کئی سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں بیچارے سارا دن ٹی وی فلمیں دیکھتے ہیں رات کو دیکھتے ہیں صبح اٹھ کے مولوی صاحب دیکھی تھی جی کہ جی پوچھنے کی ضرورت کی ہے عجیب بے ہے ویسے یہ بھی اور رات میں جی دیکھے میں چھپ نظر آیا میں نے کہا دن کو آپ نے کیا دیکھا تھا ایک دو ڈرامے می دیکھے میں رات پھر ڈرامے ہونا سی تیرے تعبر بندہ وہ پوچھے جو بندہ ان کی جس کے کام ہی اچھے ہوں کہ نہیں سمجھ آئے مسئلہ امام ابنی سیرین کے پاس ایک بندہ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے اذان پڑی ہے آپ نے جائے گا کچھ دیر بعد ایک بندہ کہنے لگا خواب دیکھا ازان پڑی ہے میں تیرے پہ چوری کا الزام لگے گا چوری کا الزام لگے گا بندے حیران نے کا جی یہ کیا ہوا جی یہ کوئی یہ یہ آپ نے میں جس نے خواب دیکھا تھا ازان پڑھتے ہوئے وہ بندہ اچھا تھا نیک تھا تو رفت میں و تعالیٰ فن سے حج ازان کا ایک معنی جو ہے نا وہ یہ آیا ہے کہ حج کا اعلان کر دو ازان کا ایک معنی کیا ہے حج کا اعلان اور دوسرا معنی جو ہے وہ واضح موزن کم لو سارے کون ایک بندے نے کھڑے ہو کے اعلان کیا او <سؤال> تو میں دوسرا مانا اذان کا یہ ہے کسی پہ چوری کا الزام لگنا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دونوں کے حال کے مطابق اس کے اعمال اچھے تھے ویسی تعبیر دی ہے اس کے امال گندے تھے اس لیے میں نے ویسی تعبیر دی ہے بتائیں یار کم مز کم آج کے لوگوں کے خواب ایسی ادغا سے احلام ہے ایسے خواب دیکھیں بھاگے پھر تر دیں؟ جی تعبیر بتا دیں میرے تو نمبر ایسا میں شروع کر دیا ہر بندے کو رات کو خواب دے کے پیشاب کر رہا ہوں میں نے کہا کیا رکھ یہ کس نے روکا ہے کس نے منع کیا یہ بھی تعبیر پوچھنے والی کسی کی نو ایسی خواب سنانے شروع کر دے میں بیٹھا ہوں گزرا بندہ تو موٹر سائیکل پہ گزر گیا اس کی تعبیر بتائیں میں نے کہا آج گزرے گا ذرا دھیان سے گزرنا کیا تعبیر بتایا بندہ بندہ پوچھے ایسے سمجھے گا اگلا بندہ پاگل ہے اور فارغ بیٹھا ہوا ہے فون کر دیا فون کی سہولت آ گئی ہے اپنے وقت کی قدرت ہے نہیں دوسرے کی بھی نہیں پہچانتے اللہ تبارک سمجھنے کی توفیق فرمایا تو جی کے سامنے امام ابن سیرین رحمہ اللہ آپ تشریف فرمائے سبق پڑھا رہے ہیں کچھ لوگ آئے ان کے عقیدے ٹھیک نہیں تھے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کو کے کہنے لگے ہم آپ کو قرآن کی آیت سنانا چاہتے ہیں کیا سنانا چاہتے ہیں قرآن کی آیت آپ بتائیں یار اتنا بڑا عالم ہو ابن سیرین جس سے ابو حنیفہ اور مالک جیسے آئیمہ جو ہیں وہ اپنے مسائل حل کروائیں اس امام کو خطرہ ہو سکتا ہے خطرہ ہو سکتا ہے کسی چیز سے خطرہ ہو سکتا ہے لیکن باوجود اس کے امام ابن سیرین کو پاس، پاس ہم آپ کو قرآن کی آیت سنانا چاہتے ہیں آپ نے میں نہیں سنتا تم سے میں نہیں سنتا جاؤ یہاں سے انہوں نے کہا جی آپ حدیث میں وہ بھی نہیں سننا چاہتا تم سے وہ اڑ کے بیٹھ گئے آپ نے انہیں فرمایا تم جاتے ہو یا میں یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤں تم جاتے ہو یا میں جاؤں جب یہ آپ نے کہا تو اس میں اٹھ کے چلے گئے شیریدن نے کہا جی قرآن ہی سنانا تھا حدیثی سنانی تھی آپ بات یہ ہے انہیں قرآن اور حدیث سنانا تھا اگر کوئی ایسا ایسا مانا اس کا بیان کر دیتے جو میرے دل میں قرار پکڑ جاتا جو غلط معنی ہوتا تو بتائیں پھر میرا کیا بنتا میرا کیا بنتا اس لیے امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی بات سننا ہی جائز نہیں آج دیکھیں نا ٹی وی بی پر بیٹھ کے آج ہی کہتا ہے ہمارے لوگ جو ہے نا وہ صرف مولوی سے تو نفرت کرتے ہیں جو مولوی بدمدا ببادہ قیدا ہو اس سے تو بچیں گے لیکن ٹی وی بی میں بی بیٹھ کے جو کفر گھول رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں جو وحیاتیاں جو بے اور جو تہذیب گندی کفر کی ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں اتاری جا رہی ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے بھئی ان مولوی جو بد مطلب ہے نا ان سے بچنے سے پہلے جو ہے نا ان ٹی وی سے بچنا ضروری ہے یہ جو اینکر بیٹھے ہوئے ان کو سننا حرام ہے بھائی اس سیاسی لوگ آج دن کفریات بھونک رہے ہوتے ہیں جیسے عمران خان نے کہا ہے میں اپنی قوم کو رسول کی سیرت سے آزاد کروانا چاہتا ہوں بتائیں یہ کوئی چھوٹی بات کی ہے اس اگرچہ وہ اس کی جماعت کے لوگ طویلے کریں گے نہیں جی وہ ہے ایسا ہے وہ بک دیتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا بھائی بات تو ہے نا غلطی کی غلط تو کہا ہے رسول اللہ کی سیرت سے آزاد کروانا چاہتا ہے رب فرماتے پوری دنیا کے لوگ جو ہیں اپنی صفیں درست تب بھی کریں جب میرے حبیب کی سیرت کو دیکھ لیں اور یہ جو ہے رسول اللہ کی سیرت سے آزاد کروانا چاہتا ہے کیا انداز ہے ان کا کیا گفتگو کا طریقہ ہے ان کا یا کا نا بدویا کا نسل کہ لڑکے نچوانا شروع کر دینا تو پھر ان کو سننا حرام ہے بھائی بچے آپ بھی اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں سب کا ایمان بچے ان وطار کا فرو میں جو کافر نا ان کی اگر تم اطاعت کرو گے علا تو یہ تمہیں دوبارہ ایڑیوں کے بل لٹا دیں گے یعنی مرتد کر دیں گے فتن کلیبو خاصدین تو پھر نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے اللہ اکبر اللہ تبارک و نے بل اللہ مولا بلکہ اللہ اللہ تمہارا مولا ہے اللہ تمہارا مولا ہے یہ جملہ ایسا رب تبارک و نے ایسے ماحول میں یعنی ایسے حالات میں جب ہر طرف سے اہل ایمان کے ایمان پر جب وہ ڈاکے ڈالنے کوشش کی جا رہی ہے منافق اپنا زور لگا رہے ہیں یہودی اپنا زور لگا رہے ہیں مشرق اپنا زور لگا رہے ہیں اس وقت رفت اہل ایمان تم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا نہ سننی ان کی باتیں بل اللہ اللہ تمہارا مددگار ہے اللہ تمہارا دوست ہے اس دوستی کو نہ اللہ تمہارا آقا ہے اپنے آقا کو نہ بھولنا اللہ تبارک و تعالی تمہارا دوست ہے حبیب ہے پیارا ہے تمہارا اللہ تبارک و تعالی تمہارا ولی ہے وارث ہے اسی کی طرف تم نے دیکھنا ہے تم نے ان کی باتوں میں آ اپنے رب کو نہیں چھوڑنا ہاں بل اللہ اللہ تمہارا مولا ہے تم نے اس سے و بے وفائی نہیں کرنی تم نے اس کے وفادار بن کے رہنا ہے اس کی وفاداری میں تم نے اس کے حبیب کے دامن کو پکڑ رہنا ہے اندازہ لگائیں جی رفت بار کو نے رہا نہیں رشا فرمایا وہ خیر الناصرین آج حالات تھوڑے ایسے آئے ہیں تمہیں نقصان پہنچا ہے تکلیف پہنچی ہے تمہارے ساتھی شہید ہوئے ہیں تو پریشان نہیں ہونا ربدہ کرتا ہے وہ خیر الناصرین بڑا بہترین مددگار ہے ہاں وہی رب جو ہے تمہیں کیسر کسروں کے دروازے پہ لے جائے گا وہی رب جو ہے تمہیں افریقہ کے جناب پورے پورے ملک جو ہے تمہارے قدموں میں رکھ دے گا وہی ربت بار کو بتا رہا تمہاری مدد کرے گا پوری دنیا میں تمہاری حکومت ہوگی اسلام نہ فضو گا پوری دنیا کے اندر تو بتائیں بھائی رب تبارک و تال نے پھر وہ وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا وہ خیر انا ان کو نہیں دیکھ رہے تم نے یہ جو یعنی ان لوگوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی جو کہتے تھے ہم ان سے صلح کر لیں مشرقین کے ساتھ دوبارہ اس دین پہ آ جائیں رب تبارک تعالی نے قسم خدا کی ایسا جملہ رشا فرمایا بل اللہ مولا کو اللہ تمہارا مولا ہے اللہ تمہارا تمہیں یہودیوں تمہیں تمہیں اور نصرانیوں اور ان چوڑوں سے کیا لینا دینا ہے دیکھو تو صحیح رب تمہارے ساتھ ہے وہ ہوا خیر الناصرین وہی بہترین مددگار ہے وہی بہترین مددگار ہے اللہ اکبر اللہ تبارک وطالع نے آگے پھر وعدہ فرمایا صحابہ سے سن کی فی اللہ تعالی نے فهمیا ان قریب اللہ کافروں کے دلوں میں تمہارا ڈال ڈال دیتا ہے لوگ جو ہے ان کا نام سنتے جناب کاپنا کا شروع ہو جاتے ہیں یہ تبارک و تعالی نے فوراً ہی یہ پورا کیا کیسے پورا کیا جی کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لشکر جو ہے نا وہ کہیں سے آ رہا تھا ابو صفیان کو راستے میں ملا اود کے بعد جب یہ جا رہے تھے یعنی بغیر کسی بات کے یہ بھاگے میدان چھوڑ کے مشرقی نے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تو یہ راستے میں جاتے ہوئے جب ان کے ذہن میں خیال آیا نا ہم نے یہ کیوں نہیں کیا کہ مدینے پورے کو تاراج کر دیتے تباہ کر دیتے اور جو لوگ بچے تھے ان کو بھی قتل کر دیتے ایسے ہم نے موقع ہاتھ سے چکایا ہے تو راستے میں جاتے ہوئے ایک قافلہ ملا انہوں نے انہیں بہت سارا ساد و سامان دیا پیسے دیے کہا کہ تم جا کے نہ مدینے میں مشہور کر دو کہ دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں تم پر دوبارہ, دوبارہ تم پر حملہ کرنے والے ہیں کریم اکل سے شام تک جیسے اطلاع پہنچی اکلے سے شام نے شیابا کو فرمایا, فرمایا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں آکلسر سامنے سیاب کے رام لے مردوان کو لیا ہمراہ الاسد نام کی ایک جگہ ہے پانچ سے چھ میل فاصلہ ہے مدینے سے مکہ کی طرف جاتے ہوئے آکلسر نے وہ سفر طے کیا وہاں جا کے حضور ٹھہرے اللہ تبارک وطالع نے ان کے دلوں میں اتنا روب ڈالا ان کو ہمت نہیں ہوئی پیچھے آنے کی ان کو ہمت نہیں ہوئی رفت بارک وطال نے وہ وعدہ کیا اور اسی وقت پورا کیا رفت بارک وطار نے سلول صاحب وہاں تین دن پورے ٹھہرے رہے تین دن کے بعد حضور واپس آئے جب وہاں سے نکل گئے اللہ تبارک وطار اور مایا جی دیکھے سن القیفی کلو بلدین کافر میں ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں روپ ڈال دیں گے بما اشرک و ان کی نہ حوص کی وجہ سے وہ نہ کیا ہے ان میں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک چہراتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک چہراتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ بندہ مومن جب ربت بار کی ذات پر بھروسہ کر کے کھڑا ہو جائے نا تو پھر مشرک اس کے سامنے ٹھہرے نہیں سکتا یہ تو بیچارے ہمارے ایمان ہے نہیں ان میں اس لیے ڈرے پھرتے ہیں جناب مشرکوں سے پلیدوں سے یہ حدو نا گند گندگی خندیر کھانے والوں سے اور جناب کتے کھانے والوں سے یہ جناب ڈرے ہوئے ہیں میں حقیقت کہہ رہا ہوں آج مسلمان جو ہے نا اپنے دل کے اندر یار بابے کے پاس کچھ تھا یہاں بابا بیٹھ کے بڑک مارتا تھا وہاں جناب بڑے بڑے خنزیر کامپ جاتے تھے کاپتے تھے نہیں کانپتے تھے ملا عمر جو ہے وہ کیسے جناب خواب میں آکل اسام کو دیدار ہوا آکل اسام نے کہ تم نے ہار نہیں ماننی ان سے سلح نہیں کرنی تم نے لڑتے رہنے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح طا فرمائے گا بیس سال کے بعد مالک نے فتح طا فرمائی نہیں فرمائی بتائیں تو یہ بندہ مومن جو ہے نا اس کے پاس سب سے بڑی دولت ہتھیار نہیں ہے افرادی قوت نہیں ہے جماعتی قوت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس سب سے بڑی قوت جو ہے نا بلی اللہ مولاکم اللہ تمہارا ہے بس یہ بات جس دن اس کی بندہ مومن کے دل میں آگئی میں کہتا ہوں قسم خدا کی پوری دنیا کی قوتیں جو ہیں اس کے پاؤں میں پڑی لیکن یہ ایمان آئے تو پھر ہے نا بھائی اللہ اکبر اللہ اتبار و تعالی نے ارشا فرمایا کہ کون سی چیز انہیں ان کے دلوں میں بزدنی ڈالے گی ما کہ وہ اشرک بلّہ شرک کرتے ہیں کیا کرتے ہیں شرک کرتے ہیں اور شرک بھی ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہے ہے کہ بتوں کی پوجہ کرو فرشتوں کو بیٹیاں مان لو یہ رب نہیں کہا اللہ تبارک نے, نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری کوئی سند نہیں اتاری کوئی برہان نہیں اتاری نہ اکلی نہ نکلی کسی طرح بھی تبارک تعالی نے ان کو اجاز نہیں دی کہ تم بتوں کی پوجا کرنے لگو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاہ فرمایا اہل ایمان کو وما اواہم النار ما ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کا ٹھکانہ کہاں ہے جہنم ہے و بیس مصفظ ظالمین اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاہ فرمایا وَالَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهِ اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِعِذْنِهِ اللہ تعالیٰ نے الشا فرمایا کہ اللہ تبارک و اتال نے تو تمہارے ساتھ وعدہ سچا کر دیا تھا جب تم قتل کر رہے تھے جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ عود کا جب واقعہ شروع ہوا نا عود کا مارکش شروع ہوا تو اس وقت اللہ تبارک و اتال نے پہلے پہلی آہلیہ اسلام کو فتح طا فرما دی مشرقین قتل ہونے لگے اور باقی جو تھے سارے ڈر کے بھاگے وہاں سے عقل اسلام نے 50 تیر اندازوں کو جبل الرماط پر کھڑا کیا تھا میں عقل اسلام میں کچھ ہو جائے ہمیں شہید کر دیا جائے یا ہم فتح پا جائیں تم نے وہاں سے نیچے نہیں آنا جب تک میں پیغام نہ بھیجوں یہ حضور کا حکم تھا یہ عقل اسلام کا حکم تھا اب ہوا یہ کہ جب وہ سارے کے سارے بھاگے وہاں سے تو صحابہ کرام رضوان جو وہاں موجود تھے جبل الرماط پر انہوں نے یہ خیال کیا آپس में مشورہ کیا کہ عقل اسلام کا فرمان شف یہی تھا کہ مطلب یہی یہ تھا کہ جنگ جب تک ختم نہ ہو جائے تو جنگ اب ختم ہو چکی کافر چکے تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے ہم نے یہاں کھڑے ہو کر جنگ میں حصہ لیا ہے اسی طرح کر کے نیچے اتر کے جو مالو سباب جمع کر رہے ہیں اس میں بھی ہم شریک ہو جائیں یہ خدمت بھی ہمارے حصے میں آئے ہم بھی یہ کام کریں یہ نہ ہو کہ ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں وہ یعنی کہ مالو شباب کو جمع کر رہے ہیں ہم کھڑے یہ زین میں رہے ذہن کہ وہاں ایسی بات بالکل نہیں تھی مالو اس باب اگر دوسرے جمع کرتے تو ان کو حصہ نہ ملتا ان کو ضرور حصہ ملتا کہ نہیں جی. اب بتائیں نا اب پاکستان میں جتنی فوج کھڑی ہے جو لڑ لڑتے تو کوئی بھی نہیں ہے ویسے نہیں لڑتے تنخواہ تو ملتی نا ان کو کیونکہ ہیں، ڈیوٹی پہلتا ملتا ان کو؟ ان کو جنگ میں شریک تھے تو پھر یہ نیچے اترے کیوں ہیں یہ صرف نہیں اترے تھے کہ ہم اکٹھا کر لیں کسی کو نہ ملے نہ وہ تو ان کو ان کا ہونا ہی تھا وہ تو آکر شام کی بار گاہ میں جمع ہونا تھا،, پھر میں تھا کہ اس کو کیا دینا تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے وہ اس لیے نیچے اترے تھے تاکہ وہ آکلام کے صحابہ باقی جو وہاں موجود ہیں ان کے ساتھ تعمل کیا جا سکے بس یہی وجہ تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی اللہ دیکھیں تارشاف اور اللہ تعالیٰ نے تو وادہ سچا کر دیا تھا اپنا خسون بی جب تم مالک کے حکم کے ساتھ کافروں کو قتل کرتے جا رہے تھے جب تم کافروں کو قتل کرتے جا رہے تھے مالک کے حکم کے ساتھ حتّا اذا فشلتم الامر من بعد ما ما تحب یہاں تک کہ تم نے پھر کمزوری دکھائی وطنازا تم فل اور رسول اللہ علیہ السلام کے حکم کے معاملے میں تم نے آپس میں اختلاف کیا کچھ نہیں یہ, یہ اتحادی اختلاف تھا ان کا کون سے اختلاف تھا اجتہادی اختلاف تھا کسی نے یہ کہا کہ آقل سے سام کے مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے تم نے اترنا نہیں ہے جنگ ختم ہو گئی یا اب ہمیں اترنا چاہیے اور باقی جو تھے 12 صحابہ کرام لیور جو وہاں شہید ہوئے انہوں نے یہ حکم کو زہر پر محمول کیا کہ حضور کا جو فرمان ہے کہ جب تک میں نہ کہوں تو جب تک نہ کہیں ہم کیوں جائیں نیچے وہ بارہ کے بارہ وہیں کھڑے رہے اور وہی دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے وطنزا تم فل امرے رسول اللہ علیہ السلام کے حکم کے معاملے میں تم نے بہم اختلاف کر لیا تم باد ما تم جو کچھ تمہیں پسند تھا وہ رب نے دکھایا تمہیں تم یہ چاہتے تھے کافر ہوں تم یہ چاہتے تھے کافروں کو شکست ہو تم یہ چاہتے تھے کافر آگے لگ کے بھاگے وہ رب تبارک وطل نے تمہیں دکھایا ہے بھاگے نا وہ بھاگے فرمایا کہ پھر تم میں تم سے نافرمانی ہوئی محبوب کریم علیہ صحت اسلام کے حکم کی مین من یرید عید النیا وہ مین کم میور تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیاوی سامان کو جمع کرنا چاہتے تھے وہ نیچے اترائے آخرا اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت پر ہی رہنا چاہتے تھے وہ وہیں کھڑے رہے ہاں وہ چاہتے تھے کہ ہمیں آخرت ملے یعنی کہ وہ مال یہ صرف رفتار کو بطور تنبی کے طور پہ انہیں فرمایا ہے ورنہ یہ نہیں تھا کہ جو نیچے اترے ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ مال جمع کرے میں ہاں نہ ملے کیونکہ مسئلہ جو کریبی ہوتا ہے جیسے گھر میں دو بچے ہوں نا ایک بچہ بات مانتا ہے وہ تھوڑی سی بھی غلطی کرے گا تو ایک بات نہیں مانتا وہ بتمیزی کرتا رہے تو ابا کچھ نہیں کہتا اب اس کے دل میں بعض اوقات بات آتی ہے میں اتنی مانتا ہوں ایک نہیں تو اتنی ناراضگی محبت ہے اسے تیری تھوڑی سی جو ہے نا وہ بھی اسے برداشت نہیں ہوتی کہ نہیں سمجھ آئے مسئلہ تیری طرف سے تھوڑی سی بھی برداشت نہیں ہوتی آپ دیکھتے نا انبیاء کرام علیہ مشاد السلام کے مقابلے میں رب تبارک بتا رہا کہ طریقہ مبارکہ کیا ہے چھوٹی سی بات پر اتنا ناراضگی کا اظہار مطلب جلال کا اظہار اتاب کا اظہار فرمایا ربت بارک و تعالیٰ اور آکل اسلام کے صحابہ کے نام چونکہ آکل اسلام رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں تو رب کے محبوب ہیں ان سے تھوڑی سی بھی ربت بارک و تعالیٰ نے کیسے کلام فرمایا میں تم دنیا کے لیے نیچے اترے تھے آخرت والے تو وہی کھڑے تھے یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے ایک اتاب کی صورت میں یہ فرمایا آگے دیکھیں گے اللہ اکبر سما سارا فکم آن ہم پھر نے دیا تمہیں ان سے دے یعنی دے کہ پہلے تو تم ان پر حملہ کرتے ہوئے جا رہے تھے دے دے دے دے دے دے میں تم سے جب یہ میرے حبیب کریم علیہ کے حکم کے معاملے میں بھول ہوئی ہے, ہے تم نے خطا کی ہے تو پھر رفتبار کو تار نے تمہاری توجہ پھیر دی ان کے پیچھے سے پہلے تم چڑھ رہے تھے اب وہی مڑ کیا ہے وہی تم پر چڑھ گئے جو بھی کلمہ نہیں پڑا تھا وہی پیچھے سے لشکر لے کے آئے تھے نا انہوں نے آ کر و صحابہ کو بھی شہید کیا پھر نیچے اترا ہے سامنے جب الماعت میں چھوٹا سا پہاڑ ہے وہ تتامن میں بالکل قریب ہے تھوڑا سا درمیان میں مزار شریف ہے اس طرف کر کے وہ پہاڑ ہے چھوٹا سا, سا جبل رومات کہتے ہیں تو فرمایا فرمائے رفتبار کو بتا بتا لیا تم اللہ اکبر میں تم سے جو خطا ہوئے نا یہ جو تمہیں نقصان پہنچا ہے یہ نقصان بھی تمہارا بطور سزا کے نہیں ہے اللہ اکبر یہ بھی سزا کے نہیں ہے یہ تمہیں نقصان پہنچا تمہیں تکلیف پہنچی ہے یہ نقصان بھی تمہارا بطور سزا کے نہیں ہے ربتبارک وطال نے فرمایا اسے بھی ہم نے تمہارے لیے ازمائش اور امتحان بنا دیا یہ بھی تمہارے لیے بطور ازمائش کے بطور امتحان کے بنا دیا ہے کیونکہ ازمائش کی بھٹیوں میں بندہ جلتا رہے نا تو پھر پختہ ہو جاتا ہے تبارک و تعالی نے ابھی تم نے بہت سارے مارک سار کرنے ہیں اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ تمہاری تربیت کا یہی طریقہ ہے کہ میرے حبیب کی موجودگی میں ہی ہو جائے میری حبیب کی موجودگی میں ہو جائے اور میں قرآن نازل کر دوں قرآن کی صورت میں تمہاری تربیت ہو جائے تمہاری آزمائش اس لیے ہم نے اسی وقت کر دی ہے تاکہ کل کو جو ہے بڑے بڑے مارکوں میں تم نے جانا ہے وہاں تمہیں ایسے حالات پیش آئیں تو تمہیں پریشانی نہ اٹھانی پڑے اللہ اکبر اللہ تبارک وطالعہ یہ جو تم سے بھول ہوئی ہے اللہ نے معاف کر دی ہے اللہ نے معاف کر دی ہے اب اندازہ کہ ایک بندے نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی نبی میدان اوت سے بھاگ گئے تھے فلاں طرف تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جلال میں اوئے کیسے بات کر رہا تو میں جس بندے کے بارے میں رب نے کہہ دیا والا کفان ہم نے تمہیں معاف کر دی تو کوڑے پکڑنے والا تو کوڑے باتیں کرنے والا اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دیکھیں جی دی مالک تسلیاں پھر کیسے دے رہا مالک تسلیم دے رہا ہے واللہ جا رہے تھے ولا تلوون علی اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے اتنے سارے اور پھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ شہید اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اور کیا غم ہوگا سیاب کے نام لے مزلم کے لیے اللہ تعالیم غم پر غم دیا پھر تمہیں ہم نے. اتنے غم دیے تمہیں رفتار کو تعالیٰ نے ارشاہ فرمایا کہ یہ غم ہم نے اس لیے دیے ہیں تاکہ بعد میں جو چیزیں تم سے چھوٹ جائیں جو چیزیں تم سے فوت ہو جائیں اس پر تم غمگین نہ ہو ایک ہی بار تمہیں غم دے کے تمہیں پکا کر رہے ہیں اللہ اکبر کیا تربیت کا منع آ جائے یار ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ جو دعوت کا کام کرنے والے نا ان کے لیے سبق ہے اس میں بہت بڑا سبق ہے اتنی پریشانیاں آئیں ٹینشن آئیں ادھر ادھر سے یہودی نسرانی مشرقین جو ہیں وہ بھی پریشان نہیں ہونا رب فرماتا یہ ہم تمہیں پکا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں تمہیں پکا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولا ما بعد میں جتنی تمہیں تکلیفیں پہنچے مصیبتیں پہنچے ہیں اس پر ہم تمہیں پکا کر رہے ہیں تاکہ تم تمہیں ناشانی بھی پریشانی نہیں لگتی ہے یا نہیں پھر بڑی بڑی پریشانیوں کو بندہ ہوا میں اڑا دیتا ہے جیسے کسی بندے کو تھوڑی سی بات تکلیف پہنچے نا کئی بندے ساتھ والے پریشانی اور یہ بات کر دی اس نے اب وہ بندہ تو چونکہ پریشانی دیکھ دیکھ پکا ہو چکا ہے وہ کہتا نہیں یار وہ کیا کہتے ہیں چھوڑو پڑے اسے اسے کچھ نہیں ہوتا کرنے دو اسے یعنی کہ وہ کیونکہ پریشانیوں میں رہ رہ کے وہ آگے ہو چکے اب اسے پریشانی نہیں لگتی رقت بار کو ہم نے اکٹھی پریشانیاں اس لیے دی ہیں ستر ساتھی تمہارے جدا ہو گئے پھر رسول اللہ السلام زخمی بھی ہو گئے پھر رسول اللہ السلام کی شہادت کی خبر بھی تمہارے کانوں میں پہنچی اتنے غم تمہیں دیے اس لیے ہم دے رہے ہیں تاکہ تم پکے ہو جاؤ بعد میں کچھ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ بھی جائے تمہیں کوئی بڑا نہ لگے تمہیں تکلیف بھی پہنچے الابا صحاب تم تمہیں تکلیف بھی پہنچے تمہیں شانی نہ ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خبیر اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق تو